اوظب اللہ من بسم اللہ بسم الرحیم الرحمن الرحيم السان ب والد احسانہ حملت ہُمُ قرّن و وذات ہُرحا و حمل حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر, أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني طبط إليك وإني من المسلمين ولائك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يعدون والذي قال لوالديه اوف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك اامن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانسي انهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يُعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون مقصد صورت الحقاف کا شرک فی دعا اس کی نفی کی جاتی ہے کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں یہ دعوی حوامی میں صبا کی ابتدائی صورت پہلی صورت میں ذکر کیا گیا تھا حامی مومن میں بار بار آیت نمبر چودہ آیت نمبر ساٹھ آیت نمبر پینسٹھ پیرز دعوے پر وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے گئے یہاں تک دس شبہات بیان کیے گئے ہیں سورہ جاسیہ تک سورہ احقاف میں گیارہواں شبہ ہے کہ ہم غیروں کو اللہ کے بغیر اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں کام آتے ہیں اور یہ ہم نے آڑے وقت كے لیے انہیں ہم انہیں پكارتے ہیں تو قرآن قوم عاد کی مثال ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے بھی اسی مشکل وقت کے لیے انہیں آلحہ بنایا تھا لیکن اس مشکل وقت میں وہ ان کے کام نہیں آئے آیت نمبر اٹھائیس میں اس کا جواب دیا جاتا ہے اور سورہ احقاف یہ خلاصہ ہے ما قبل حوامیم کے لیے اس میں اس مضمون کا مختصر الفاظ میں تلخیص ذکر کی جاتی ہے صورت کے آغاز میں قرآن کی ترغیب دی گئی قرآن کی ترغیب دی گئی اور پھر آیت نمبر چار میں مطالبہ دلیل کیا گیا کہ جنہیں تم اپنی حاجتوں میں پکارتے ہو تو آیا ان کی پکار پر کوئی دلیل عقلی ہے کوئی دلیل نقلی ہے کوئی دلیل وہی ہے کوئی دلیل تو پیش کرو بغیر دلیل کے اگر تم غیروں کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ تو تم بڑے گمراہ ہو ومن عدلو بڑے گمراہ ہو اور توحید کے ساتھ ان کی یہ جو نفرت ہے دراصل اس کی کوئی اور وجہ نہیں قرآن کے ساتھ ان کی دشمنی ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں مانتے بلکہ قرآن کو جادو کہتے ہیں اور قرآن کے بیان کرنے والے پر بھی ان کا یہی اعتراض ہے کہ اس نے یہ کتاب اپنی طرف سے بنائی ہے ام یقول و تو اس کے تین جوابات دیے گئے ایک جواب کہ اگر میں نے اپنی طرف سے یہ قرآن یہ کتاب گھڑی ہے تو اس کا جرم اس کی اس کی سزا اور اس کا وبال مجھ پر ہے جیسے سورہ حود میں ذکر کیا گیا تھا اِنفترئی تو فعلیہ اجرامی میں نے اگر یہ جرم کیا ہے تو اس کا وبال یہ مجھ پر ہی ہوگا اور تم لوگ مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا نہیں سکتے اگر اللہ مجھے عذاب دے دوسرا جواب دیا کہ یہ میں کوئی انوکھا پیغمبر تو پہلی مرتبہ نہیں آیا کہ تم لوگوں کو یہ بات انوکھی لگی ہو کہ یہ پیغمبر جو باتیں کر رہا ہے ان سے پہلے یہ باتیں کسی نے نہیں کی تو میں تو اللہ کی وہی تابع ہوں اور تیسرا جواب کہ اگر یہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے حق ہو اور ایسی حق کتاب ہو کہ اس پر بنی اسرائیل جی ان میں سے گواہوں نے بھی اس کی حقانیت کی گواہی دی ہو یا بنی اسرائیل نے تورات کو مانا ہو اور تم بجائے اس کے کہ میں تمہاری ہی قوم میں سے آیا ہوں اور تم لوگ اس کا انکار کر رہے ہو تو ذرا غیرت تو کرو غیرت تو کرو بنی اسرائیل اللہ کی کتاب پر ایمان لائے اور تم تکبر کرتے ہو انکار کرتے ہو تو قرآن کی حقانیت پر یہ تین جوابات دیے گئے پھر ان کا ایک عذر ایک باطل عذر قرآن نے ذکر کیا کہ اصل میں یہ جو صحابہ ہیں انہوں نے ایمان لانے میں بڑی جلدی کی ہے اور یہ قرآن اگر یہ خیر کی کتاب ہوتی اور یہ حق کتاب ہوتی اور یہ اگر حق پیغام ہوتا تو یہ ہم سے آگے نہ بڑھتے بلکہ ہم پہلے اس پر ایمان لاتے لوکان خی رماں سبقونا علئی جبکہ مسلمان یہ اہل سنت والجماعت وہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہتے ہیں ایک جانب دشمنان دین کا صحابہ کرام کے حوالے سے یہ نظریہ تھا کہ اصل میں یہ بے وقوف لوگ ہیں اسی لیے تو یہ ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور اچھے بلے کی تمیز اچھے برے کی تمیز یہ نہیں کر سکتے اور ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک خیر اور شر اس کا معیار ہی صحابہ کرام ہے قول اور فعل کا معیار ہی صحابہ کرام ہے ہر وہ قول اور فعل جو صحابہ سے ثابت ہو وہی سنت ہے اور جو ان سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے اسی لیے ہم نے وہاں پہ اہل سنت والجماعت کی تعریف ذکر کی تھی ابن کثیر سے اب اب سائت میں وسین السان اب والد احسانہ یہ قرآنِ کریم جگہ جگہ آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن جہاں کہیں پہ یہ اللہ کے حق کے بعد جس کا حق ذکر کرتا ہے تو وہ والدین ہیں حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں جو سب سے مقدم حق ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے تو یہاں پہ آیت نمبر چودہ تک ان آیات میں توحید کا بیان گزرا قرآن کا بیان گزرا اور اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے گفتگو کی گئی تو اب ان آیات میں آیت نمبر پندرہ سے آیت نمبر بیس تک ان پانچ چھ آیات میں حقوق العباد وہ ذکر کیے جاتے ہیں اور توحید کے بعد حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد یہ ذکر کیے گئے ہیں حقوق العباد یہ ذکر کیے گئے ہیں یا گزشتہ آیت میں ذکر کیا گیا جزا امباکان یا عملون کہ انہیں یہ بدلہ دیا گیا ان کے عمل کے بسبب تو ابن آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک ذکر کیا جا رہا ہے وجہ یہ کہ اللہ کے حق کے بعد جو سب سے بہتر عمل ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے اور ان کے ساتھ بھلائی ہے ان کے ساتھ احسان ہے بدقسمت ہیں وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی دنیاوی تربیت پر تو بڑی توجہ دیتے ہیں اور یہ ان کی جابز کے سلسلے میں ان پر دنیاوی تعلیمات یہ تو کرتے ہیں ہم کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے بچے کو دنیا کی اچھی سی اچھی تعلیم جو ہے وہ کرائی جائے اسے اچھا ڈاکٹر اور اچھا انجینئر بنائے جائے لیکن یہ اولاد کی جو روحانی تربیت ہے ساتھ میں وہ بھی کی جائے کہ کل کو وہ اچھا ڈاکٹر وہ اچھا انجینئر وہ ماں باپ کی خدمت اس پر بوجھ نہ ہو یہ جی کل کو وہ اسے جیسے آج مغربی دنیا میں اور رفتہ رفتہ مسلمان بھی برائے نام مسلمان بھی آج مغرب کی نقالی میں انہوں نے بھی اولڈ ایج وہ ہوم بنائے ہیں وہ گھر بنائے ہیں اور ان میں اپنے ماں باپ کو وہ ڈال دیتے ہیں اور عید کے سلسلے میں یا بعض تہواروں اور بعض موقعوں پر ان سے ملنے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے اور کہ ان کو ان کا یہ جو خاندانی نظام ہے تو یہ ایسے مضبوط بنیادوں پر استوار ہے اگرچہ اس میں کمزوریاں وہ ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پہ بوڑے ماں باپ والدین یہ اولاد پر بوجھ نہیں ہوتے یہ بوجھ نہیں ہوتے لیکن آج بہت سارے لوگوں پر ان کے بوڑھے ماں باپ وہ بوجھ بنے ہوتے ہیں وجہ یہ کہ اولاد کی انہوں نے روحانی تربیت وہ نہیں کی ہوتی یہ ان آیات میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر یہ کیا جا رہا ہے اور پھر ماں کا حق یہ باپ کے مقابلے میں تین گنّا جو حق کے خدمت ہے ماں کے ساتھ تو یہ تین گناہ یہ زیادہ ذکر کیا گیا ہے وجہ یہ کہ اس نے مشقت وہ زیادہ اٹھائی ہوتی ہے یہ پہلے اسے پیٹ میں پالنا عام طور پہ جو طبعی مدت ہوتی ہے وہ نو مہینے کی مدت ہوتی ہے اس میں کمی بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھی سورہ رات میں ہم نے ذکر کیا تھا وما تغیر الرحم وماں تزداد کہ یہ حمل کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے اسی طرح پھر اولاد کی پیدائش وہ الگ سے ایک تکلیف ہے اور پھر اولاد کی جو تربیت ہے اور جو ابتدائی دو ڈھائی سال ہوتے ہیں جس میں کافی مشقت جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہے تو وہ ایک نہایت کھٹن مرحلہ یہ ہوتا ہے تو ماں کا حق باپ کے مقابلے میں یہ تین گناہ یہ زیادہ ذکر کیا گیا ہے اور پھر یہ انسان یہ پہلے بلوغت کو پہنچ جاتا ہے پھر چالیس سال کے عرصے کو پہنچ جاتا ہے اور چالیس سال کے عرصے میں انسان کی عقل اس کا جسم یہ اپنی پختگی اور اپنی پیک کو یہ پہنچ جاتا ہے اس کی عقلی قوت وہ کامل ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد مزید بھی پختگی اس میں آتی ہے لیکن انسان کی جو جسمانی ساخت ہے تو یہ چالیس سال پر یہ رک جاتی ہے اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کا زوال جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی وہ دعائیں وہ ذکر کی گئی ہیں تو ان آیات میں دو قسم کی اولاد کا تذکرہ ہے بعض وہ اولاد ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے حقوق کو پہچانتی ہے اور دوسری وہ اولاد کہ جو ماں باپ کے حقوق کو نہیں جانتے اور ماں باپ ان کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں اور وہ اپنی, اپنی اولاد کے سلسلے میں انہیں پریشانی کا سامنا وہ کرنا پڑتا ہے تو قرآن یہاں پہ ان آیات میں وہ دو قسم کی اولاد کا ذکر یہ کر رہا ہے وہ وسوئین بِوَالِدَيْهِ اور حکم کیا ہے ہم نے انسان کو بے والدہ اپنے ماں باپ کے بارے میں احسان حسنے سلوک کا حسنے سلوک کا ہم نے انسان کو حکم دیا ہے بے والدہ میں ماں باپ دونوں آ جاتے ہیں اس میں باپ کے ساتھ بھی حسنے سلوک لیکن اب ماں وہ چونکہ تکلیف اور مشقت زیادہ اٹھاتی ہے تو اسی وجہ سے یہاں پہ وہ تین مراحل وہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ جس میں ماں زیادہ تکلیف اور مشقت وہ اٹھاتی ہے اسی وجہ سے ماں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے تو وہ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے جس طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول من ابرو یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر میں کس کے ساتھ احسان کروں حسن سلوک کروں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کا کہ اپنے اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرو قال ثم ممن اور پھر کہا پھر کس کے ساتھ تو کہا کا اپنی والدہ کے ساتھ قال ثم من پھر کس کے ساتھ تو کہا اپنی والدہ کے ساتھ ثم من پھر کس کے ساتھ قال ابا کا اپنے والد کے ساتھ ثم مل اقرب اور پھر جو جتنا قریب ہو اور جو جتنا قریب ہو وہ انسان بھی والدہ ہی احسانہ اور ہم نے حکم کیا ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسان حسن سلوک کا بھلائی کا حملت ہو ام قرہن حملت ہوں یہ جی پیٹ میں اٹھائے رکھا یا پیٹ میں رکھا امہو اس کی ماں نے پیٹ میں اٹھائے رکھا اس کی ماں نے قرہن تکلیف کے ساتھ قرہن تکلیف کے ساتھ اور وہ تکلیف بوجھ ہے ایک تو یہ کہ ایک وزن ہے دوسرا یہ کہ والدہ کو وہ جو مسلسل متلی آتی ہے تو وہ ایک الگ سے تکلیف ہے اسی طرح قرہن دن بدن اس کا بدن وہ کمزور ہوتا جاتا ہے وجہ یہ کہ وہ ایک بچے کی تربیت اور ایک بچے کی پیدائش وہ اس کے بدن کے اندر وہ ہو رہی ہوتی ہے حملت ہو ام قرحن اٹھایا تھا اسے اس کی ماں نے پیٹ میں قرہن تکلیف کے ساتھ وضاط ہو کرا اور جنا تھا اسے قرآن تکلیف کے ساتھ پھر اولاد کی پیدائش کا جو مرحلہ ہوتا ہے تو وہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے یہ آج ایک انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ جو آج اپنے ماں باپ کی خدمت ماں کی خدمت اس پر بوجھ ہوتی ہے ذرا اسے اس یہ کہا جائے کہ تم اپنے پیٹ کے ساتھ ایک کلو کا وزن یہ دن رات پھرائے رکھو کہ اس کے ساتھ سو بھی اس کے ساتھ پھرو بھی اس کے ساتھ تم جھکو بھی تو چلو تمہیں ایک دن میں یہ پتہ چل جائے اور یہ سلسلہ یہ نو مہینے تک یہ چلتا رہتا ہے حملت ہُم ہو اور پھر آخری دنوں میں جب یہ حمل بچے کی پیدائش وہ پوری ہو جاتی ہے تو آخری مہینے وہ نہایت تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں وہ وضاحت ہو اور جنا اسے اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ وہ حمل و فسالہ اور اس کا گود میں اٹھانا وہ اور اس کا دودھ چھڑانا سلاسون شہرن یہ تیس مہینے ہیں یہ تیس مہینوں پر یعنی ڈھائی سال کے عرصے پر یہ محیط ہوتا ہے دوسرے حمل سے مراد حمل بالعف ہے اور حمل بال ہے یعنی گود میں اٹھانا ہاتھوں میں اٹھانا یہ آیت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے مدت رضاعت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مدت رضاعت کی مدت وہ ڈھائی سال ذکر کرتے ہیں کہ یہ ڈھائی سال کا عرصہ ہے اور دیگر فکہ کرام وہ کہتے ہیں وہ اس دوسرے حمل سے مراد ماں کے پیٹ میں جو حمل کی عقل مدت ہے وہ چھ مہینے ہے تو وہ اس سے چھ مہینے کی مدت وہ مراد لیتے ہیں اور دو سال وہی دودھ والا دودھ پلانے کا جو رضاعت کا رضات کی مدت ہے وہ مراد لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسائیت میں اس دوسرے حمل سے مراد یعنی حمل کی جو عقل مدت ہے ہم کہتے ہیں کہ تاسیس اولا ہے تاکید سے بجائے اس کے کہ ہم حمل کا حملت ہوج اس میں ایک مرتبہ پیٹ میں اٹھائے رکھنا یہ ایک مرتبہ ذکر کر دیا گیا اب دوسرے حمل کا وہی مانا معنی لینا یہ تاکید ہے یعنی وہی معنی مراد لیا جائے جو پہلے لفظ کا تھا تو بلاغت میں تاثیز یعنی ہر ایک لفظ دو مرتبہ آ جائے ایک ہی مقام میں ایک ہی جگہ میں ایک ہی عبارت میں تو ہر لفظ کا الگ الگ معنی لینا یہ زیادہ بہتر ہے تاکید سے اتاسی و اولا من التاقید تو اسی لیے دوسرے حمل کا اگر الگ معنی لیا جائے لیکن وہ معنی لیا جائے گا کہ جو عربی لغت میں یا قرآن میں اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور قرآن نے حمل کو گود میں اٹھانا ہاتھوں میں کھلانا یہ مراد لیا ہے سورہ مریم پارا نمبر سولہ اور آیت نمبر ستائیس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور وہ اس کنارے سے وہ آ رہی تھی اپنی قوم کی طرف تو قرآن کہتا ہے فعت بھی ہی قو تو آئی مریم اپنی قوم کی طرف تحملو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تحملو اب وہاں پہ حمل سے مراد گود میں اٹھائے ہونا اور حضرت عیسیٰ کو ہاتھوں میں اٹھائے ہونا کیونکہ اس کی ولادت وہ ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہائے کرام جیسے بدائے و ثنا فی ترتیب شرائ میں امام کاسانی المتوفہ 587 ہجری وہ کہتے ہیں وہ عیسائیت پر انہوں نے تفصیل کی ہے اور وہ کہتے ہیں وَتَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْحَمْلِ الْحَمْلُ بِلْيَدْ وَالْحِجَرُ اور یہاں پہ حمل سے مراد اس آیت میں ہاتھوں میں اسے اٹھانا اسی طرح گود میں اسے اٹھانا ہے اور اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو 30 مہینے کی یہ مدت ہے تو یہ مدت الحمل والفصال جمیعا اس سے ہاتھوں میں اٹھانا اور اسے اس دودھ سے چھڑانا یہ ساری مدت یہ مراد ہے اور وہ تیس مہینے ہیں یعنی ڈھائی سال کا یہ عرصہ یہ بنتا ہے دیگر فقہائے کرام وہ کہتے ہیں کہ اس دوسرے حمل سے مراد وہ جو حمل میں عقل مدت ہے چھ مہینے ہم کہتے ہیں کہ ایک تو چھ مہینے کی جو مدت ہے اسے فقہائے کرام مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں یہ حضرت عثمان کے دور میں یہ ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک بچے کی ولادت وہ چھ ماہ بعد ہوئی تھی چھ ماہ بعد وہ ہوئی تھی تو حضرت عثمان نے اس عورت کے رجم کا حکم دیا تھا کہ یہ اس نے بدکاری کی ہے اور بدکاری کے بعد اس کے ہاں یہ ولادت ہوئی ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں حضرت علی نے کہا کیونکہ حمل کی جو عقل مدت ہے تو وہ چھ مہینے ہے اور جب اس کی وہ شکل و شباہت بھی دیکھی گئی تو وہ اپنے والد کے جیسے تھی تو وہ عورت وہ یعنی رجم سے وہ بچ گئی اسی لیے ایک تو چھ مہینے کی جو اولاد ہوتی ہے تو وہ زندہ بچتی نہیں ہے بہت شاز و نادر کہیں واقعات ایسے ہوں کہ جس میں ایک اولاد وہ زندہ رہے ورنہ اکثر وہ بچہ وہ زندہ رہتا ہی نہیں قرآن نے یہاں پہ کہا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے تو ایک بچہ وہ زندہ ہی نہیں رہتا تو وہ اپنے والدین کے ساتھ یعنی چھ ماہ کا بچہ وہ زندہ ہی نہیں رہتا زیادہ تر صورتوں میں تو وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک وہ کیسے کرے گا دوسری بات یہ کہ حمل پیٹ میں پھرانا اور پیٹ میں اٹھائے رکھنا وہ قرآن نے ایک مرتبہ ذکر کر دیا ہے دوبارہ اسے ذکر کرنا ایک تو یہ غیر اولا ہے غیر ہے فقاہ کرام وہ جو چھ مہینے وہ مدت ذکر کرتے ہیں یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے بلکہ انہوں نے صرف یہ اس بات کے لیے وہ چھ مہینے کی مدت ذکر کی ہے کہ اگر ایک بچہ وہ چھ ماہ بعد وہ پیدا ہو جائے اور وہ زندہ رہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے اور اس کے اس کے ہاں یہ اولاد یہ بدکاری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے ہاں اگر چھ ماہ سے پہلے پیدا ہو جائے تو پھر اس عورت پر اور وہ زندہ رہے تو اس اس عورت پر اور بچہ صحیح سلامت ہو تو پھر اس عورت پر وہ ایک تحمت جو ہے اور ایک الزام وہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ہاں یہ ولادت یہ بدکاری سے یہ پیدائش ہوئی ہے دیگر جو دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اس میں جو دو سال کا ذکر وہ آتا ہے تو ایک تو ہم نے وہاں پہ جواب دیا تھا سورہ بقرہ میں کہ قرآن کی اور عربی زبان میں یہ ایک طریقہ ہے اور یہ ایک اسلوب ہے کہ کامل عادت ذکر کرتے ہیں اور جو اضافی عدد ہوتی ہے کسر عدد وہ ذکر نہیں کرتے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو میں اور سورہ لقمان کی آیت نمبر چودہ میں جو دو سال کی مدت ہے تو وہ کامل عدد اسی لیے وہاں پہ قید حولین نے کاملئی نے دو سال پورے تو کامل عدد وہاں پہ ذکر کیا ہے اور جو کثر عدد ہے چھ ماہ کی تو وہ یہاں پہ اس آیت میں ذکر کی گئی ہے تو ایک تو آیات کے درمیان تطبیق یہ ہے دوسری تدبیک وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں دو سو میں اور سورہ لقمان آیت نمبر چودہ میں ان میں تطبیق یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ لقمان کی ان آیات میں دودھ پلانے کی جو مدت ہے تو وہ دو سال ہے دو سال کی یہ مدت وہ ذکر کی گئی ہے اور جو سورہ احکاف کی آیت نمبر پندرہ ہے تو اس میں جو دودھ چھڑانے کا عرصہ ہے تو وہ چھ مہینے وہ ذکر کیے گئے ہیں یعنی ان آیات میں دودھ پلانے کی مدت کا بیان ہے یعنی دو سال اور اور اسی پر تمام فکہ کا قول بھی ہے اور یہ جو آیت ہے تو اس میں دودھ چھڑانے کی مدت کا ذکر ہے اور وہ ڈھائی سال ہیں کیونکہ دو سال کے بعد بچہ یک دم وہ دودھ نہیں چھوڑ سکتا اسی لیے مائیں اکثر وہ بچے کو دودھ چھڑانے کے لیے وہ کئی جتن جو ہے انہیں کرنے پڑتے ہیں یہ جی کبھی وہ دودھ پینے کی جگہ پہ بچے کے لیے وہ کوئی کڑوا مادہ جو ہے وہ لگا دیتی ہیں اسی طرح کبھی وہاں پہ کوئی کپڑا وغیرہ وہ باندھ لیتی ہیں کبھی بچے کو تھپڑ مارتی ہیں بچے کو کافی خواہش جو ہے وہ ہوتی ہے اور اسے دیگر خوراک جو ہے اور غذا وہ دیتی ہے لیکن یہ وہ دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے تو وہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس چھ مہینے میں بھی یعنی اس مدت میں بھی وہ حرمت رضاعت جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں اور یہ احتیاط کی بات ہے ان کا مذہب ان کا قول یہ احتیاط پر مبنی ہے اسی لیے اگر کسی بچے نے ڈھائی سال کے عرصے میں کسی ایک غیر عورت کا وہ دودھ پیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس بچے کی جو رضاعت ہے تو وہ اس عورت کے ساتھ وہ ثابت ہو جاتی وہ اس کی رضائی ماں اسی طرح اس کی جو اولاد ہے تو وہ رضائی بہن بھائی وہ بن جاتے ہیں اور اسی طرح دیگر رشتے وہ وجود میں آتے ہیں دیگر فقہائے کرام وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ رضاک کے رشتے یہ دو سال کے عرصے تک یہ قائم ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ دو سال اور ڈائی سال اس کا چونکہ آئندہ کی زندگی میں بہت سارے مسائل کے ساتھ جو تعلق ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے ذکر کیے تھے اور پھر سورہ نساء میں چوتھے پارے کی آخری آیت میں وہ امہا تو وہاں پہ جو ہم نے رضائی ماں ان کے حوالے سے وہ ذکر کیا تھا تو وہاں پہ بھی ہم نے تفصیل وہ ذکر کی تھی حملت کرہن و فسال و فسال سلاسون شہرا اور اسے گود میں اٹھانا و اور اس کا دودھ چھڑانا سلاسون شہرن وہ تیس مہینے ہے حت اذا بلغ اشودہ وبلغ ارب سنا۔ حتیٰذا بلغ اشودھ ہو و بلغا ارب عینسنا یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے یہ اشودھ ہو یہ اپنی بھرپور طاقت کو اور اپنی بھرپور جوانی کو اشودھ ہو اس میں بہت سارے اقوال یہ اٹھارہ سال سے لے کر بلکہ بلوغت سے لے کر جو چالیس سال کے درمیان یہ جتنا عرصہ ہے تو ان تمام کے حوالے سے مفسرین کے علماء کے صحابہ کرام سے تابعین سے مختلف اقوال آتے ہیں بالغ ہونا اٹھارہ سال پچیس سال تینتیس سال چھتیس سال چالیس سال کی عمر تک یہ تمام اقوال اشدہو پر یہ پائے جاتے ہیں اسی لیے قرآن جہاں کہیں پہ اور یہ انسانوں کی مختلف ساخت ہوتی ہے بعض لوگوں ان کے بدن کی جو جسمانی ساخت ہوتی ہے تو وہ کہیں چالیس سال پر وہ مکمل پختگی وہ اختیار کر لیتے ہیں بعض لوگوں کی جسمانی ساخت وہ پچیس سال کے عرصے میں وہ مضبوط ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی عقل وہ چالیس سال کے عرصے میں بھی اتنی پختہ نہیں ہوتی اور بعض لوگوں کی بیس بائیس سال اور پچیس سال کے عرصے میں وہ عقل پختہ وہ ہو جاتی ہے تو اسی لیے چونکہ لوگوں میں یہ فرق تھا یہ مراتب میں فرق تھا اسی لیے قرآن مجید نے خود کوئی مدت جو ہے وہ ذکر نہیں کی بلکہ اسے عرف پر چھوڑ دیا ہے اور لوگوں کی لوگوں کی سمجھ بوجھ پر چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہر انسان کا مختلف ہوتا ہے حد اذا لگا اشودہ یہاں تک کہ جب پہنچ جائے یہ انسان اشودہ اپنی بھرپور جوانی کو اور اپنی بھرپور قوت کو وَبَلَغَ أَرْبَعِنَ سنا اور وہ پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر کو قالا تو یہ انسان کہتا ہے رب اے میرے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہ تی مجھے توفیق دے ان اشکر کہ میں شکر بجا لاؤں اور میں شکر ادا کروں تیری نعمتوں کا اللہ وہ نعمتیں انام تالیہ کہ جو تک کی ہے تونے مجھ پر انام تالیہ کہ جو کی ہیں آپ نے مجھ پر ولا والدیہ اور میرے والدین پر و انعام صن یہ بھی اسی اوزعنی کے تحت داخل ہے اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک کا عمل کروں نیک عمل وہ ہے کہ جس میں اخلاص ہو اور جو پیغمبر کی سنت طریقے کے مطابق ہو لیکن بعض اوقات انسان اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اور بعض اوقات انسان پیغمبر کے سنت طریقے پر عمل کرتا ہے لیکن جو عمل کی قبولیت کے جو دیگر شرائط ہوتے ہیں انسان ان شرائط پر پورا نہیں اترتا اسی لیے وَأَن أعمل صالحًا ترضاهو آگے ترضاهو کی قید بھی لگائی اور توفیق دے مجھے کہ میں نیک عمل کروں وہ نیک عمل ترداہ کے جسے تو پسند کرے مطلب یہ کہ جو تیرے ہاں قبول ہو یہاں پہ ترداہ سے مراد کہ جو تجھے پسند ہو اور جو تج آپ کے دربار میں قبول ہو اور آپ اسے قبول کریں کیونکہ انسان کے پیٹ میں اگر حرام مال پڑا ہوتا ہے تو بڑے اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرے سنت طریقے کے مطابق عمل کرے لیکن حرام مال کے ساتھ بھی وہ عمل وہ قبول نہیں ہوتا اسی طرح اور بھی کافی شرائط ہیں ترزہ ہو کہ جسے تو پسند کرے وہ اسلحلی فی ضروری اور اصلاح کر میرے لیے میرے فائدے کے لیے ذریتی میری اولاد میں یا اللہ میری اولاد میں میرے فائدے کے لیے اصلاح کر اور انہیں سوار انی تب تو بے شک میں رجوع کرتا ہوں اللہ کا تیری جانب اللہ مجھ سے اگر کوئی کمی کو ہی ہوئی ہے اے اللہ میں اس کے سلسلے میں رجوع کرتا ہوں وہ انی من مسلمین اور بے شک میں ہوں تابے داروں میں سے یہاں پر وہ عرب عی نسنا اور پہنچ جاتا ہے انسان عربعی نسنا چالیس سال کی عمر کو چالیس سال کی عمر یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ انسان جسمانی ساخت کے حوالے سے عقل کے اعتبار سے یہ انسان کے کمال کا ایک وقت ہے اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو عموماً اللہ چالیس سال کی عمر میں نبوت وہ دیتا ہے وجہ یہ کہ انسان کا کی بدنی ساغ جسمانی ساغ اور اس کی عقل چالیس سال کی عمر میں یہ تام ہو جاتی ہے مسروق اختابی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن مسعود کا شاگرد بھی ہے عائشہ کا بھی ہے ان سے پوچھا گیا متا یو خدر رجول ہی انسان کی پکڑ اس کے گناہوں کے بسبب کب کی جاتی ہے یعنی انسان عمر کے کس حصے میں اپنے گناہوں پر پکڑا جاتا ہے تو مسروق تابی نے کہا ازا بلغت جب انسان چالیس سال کی عمر کو پہنچ جائے تو انسان کی گناہوں پر پھر پکڑ کی جاتی ہے وجہ یہ کہ چالیس سال کی عمر سے پہلے چلے انسان کو تھوڑی بہت وہ مہلت وہ دے دی جاتی ہے لیکن چالیس سال کی عمر قرآن نے اسے ذکر کیا ہے کہ جس میں انسان کی عقل ہر اعتبار سے وہ پختہ ہو جاتی ہے اور پھر بھی انسان وہ گناہ کرتا جائے تو پھر اس کے ساتھ رو وہ نہیں کی جاتی اور حدیث بخاری کی روایت میں آتا ہے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی عذر وہ باقی نہیں رہتا ادر اللہ علم رت بلغ سنا یہ بخاری کی روایت ہے یعنی انسان کا کوئی عذر جو ہے پھر باقی نہیں رہتا جب انسان کی مد یہ عمر ساٹھ سال کو یہ پہنچ جاتی ہے ہر قسم کا عذر اور ہر قسم کا اتمام حجت وہ اس پر تام ہو جاتا ہے چالیس سال کی عمر میں امام نووی جو صحیح مسلم کے اشارے ہیں ریاض و میں انہوں نے ایک جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ مدینہ والے یا انّا مدینہ تقانو ادا بلغاحد اربا نسنا مدینہ میں یہ ایک طریقہ تھا کہ ایک انسان کی عمر جب چالیس سال کو پہنچ جاتی تھی تفرغ للعبادہ تو وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتا کیا مطلب یعنی وہ اب کاروبار وغیرہ وہ اپنی اولاد کو وہ زیادہ تر سونپ دیتا اور وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہمارے ہاں انسانوں انس... ہمارے ہاں لوگوں کی دنیا کے ساتھ محبت کا آغاز جو ہے وہ چالیس سال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور جتنی جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے تو اتنی دنیا کے ساتھ اور مال و متا کے ساتھ زمینوں کے ساتھ یہ محبت جو ہے یہ بڑھتی جاتی ہے اور اس میں کوئی کمی وہ نہیں آتی و بلغ ارب عی <سَنَا> یہ جو دعا ہے کال رب اوزینی انش قرآن تکلتی انعام طالیہ و انعام یہ دعا قرآن میں دو جگہ وارد ہوئی ہے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قرآن نے ذکر کی ہے وہاں پہ اس کا تتمہ آیت نمبر انیس سورہ نمل میں, سورہ نمل میں آیت نمبر انیس، وہاں پہ حضرت سلیمان کی یہ دعا تھی لیکن وہاں پہ اس کا تتمہ یعنی آیت کا جو آخری سرا ہے وہ مختلف ہے وہ رحمت کفی عباد کا صالحین اور یہاں پہ وہ اسلحلی ضروری تھی انی تب تو انسلم وہاں پہ انسان اپنی ذات کے لیے اور یہاں پہ اپنی اولاد کے لیے وہ اسلح لیفی ضروری اور میرے لیے میری اولاد کی میری اولاد میں اصلاح کر اور میری اولاد کو سوار وہ اس لہلی فی قرطبی نے یہاں پہ ایک شخص ہے ایک عالم ہے ایک ابو معشر ابو معشر کا قول ابو معشر کی شکایت ذکر کی ہے کہ ابو معشر ایک عالم تھا انہوں نے طلحہ ابن مصرف ایک محدث ہیں تو انہیں اپنے بیٹے کے حوالے سے شکایت کی کہ اپنے بیٹے سے میں نہایت پریشان ہوں اور کیا کروں تو تلحا ابن مصرف نے ابو معشر کو کہا اس بہا دہل آیا اپنی اولاد کے بارے میں اس آیت سے مدد لو یہ آیت یہ دعا یہ پڑا کرو اور اس میں یہ اولاد کے لیے اس کی اصلاح کے لیے ایک بڑی زبردست دعا ہے اور یہ بڑی اچھی دعا ہے اس نعمتک علیہ بےحادی انعام تالیہ والوالديه وان اعمل صالحا ترضاه واسلح لي في ذريتي ان تبت اليك واني من المسلمين واسلح لي في ذريتي اور اصلاح کر میرے فائدے کے لیے فی ذریتی میری اولاد میں میری اولاد میں میرے فائدے کے لیے اصلاح کر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث و مستجابات لا شک کفی ہنہ تین دعائیں ایسی ہیں کہ وہ قبول ہوتی ہیں اور اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ایک دعوت الوالدی ایک والد کی جو دعا ہے اپنی اولاد کے حق میں وہ اگر دعا کرتا ہے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے اور وہ اگر بد دعا کرتا ہے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے ودعوت دعوت المسافر مسافر کی جو دعا ہے اور بد دعا وداوت المظلوم اور مظلوم کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہوتی ہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک یہ نہیں ہے وہ سلخلیفی فی تھی اسی طرح بخ... مسلم کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اظامات ال انسانوں ان قطع علام سلاسطن ابن آدم انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال یہ منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین یہ جاری رہتے ہیں ایک اس کا صدق جاریہ اور ایک وہ علم کہ جو علم اس نے لوگوں کو پہنچایا ہوتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور تیسری وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے تو تم اولاد کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ میرے فائدے کے لیے میری اولاد کی اصلاح کر تاکہ میرے بعد بھی یہ سلسلہ یہ جاری رہے اور اس حدیث میں دونوں قسم کی اولاد کا ذکر آیا ہے ایک وہ حقیقی اولاد اسی طرح او ينتفع بھی اور علم کے ذریعے جو روحانی اولاد ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے اساتذہ کے لیے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اسی طرح وہ جو علم سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کے ذریعے بھی اللہ اسے وہ عجر وہ پہنچاتا رہتا ہے انی تب تو الیک و انل مسلمین بے شک میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف اور بے شک ہوں میں, میں سے اور یہ مقبول دعا یہ اس لیے ہے کیونکہ اگلی آیت میں الائیکہ یہ وہ لوگ ہیں نہ تقبل ون ہوم احسن ما یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں اسی لیے قرآن نے وہ جو عالم کا کول ہم نے ذکر کیا کہ اس آیت کو اپنی اولاد کے بارے میں اپنا عمل بناؤ اس سے مدد حاصل کرو یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں ان سے ان کی طرف سے احسا لوں بہتر وہ عمل جو انہوں نے کیا ہے ان کا یہ بہترین عمل ہم ان سے قبول کرتے ہیں وہ نتجا وضوان ستے ہم ایسا نہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے نتجم اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے ان کے گناہوں سے فی اصحاب الجنہ اور ہوں گے یہ جنتیوں میں یعنی ان کا شمار جنتیوں میں ہوگا وہ ادست قلتی کانویون اور یہ سچا وعدہ ہے اللہ وہ وعدہ کانوی آادون کے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اب اس کے مقابلے میں وہ جو نافرمان اولاد ہے تو اس کا اپنے والدین کے ساتھ مکالمہ والدین سے ہے تم دونوں پر یعنی وہ اپنے والدین کا حق نہیں پہچانتا کیونکہ والدین نے اس کی روحانی تربیت نہیں کی کیف القما افسوس ہے تم دونوں پر تف ہے تم دونوں پر اتعداننی اتعداننی وعدے سے بھی ہے اور وعید سے بھی ہے کیا تم وعدہ, دیتے ہو کیا تم وعدہ دیتے ہو دونوں مجھے یعنی تم لوگ مجھے اس بات کا وعدہ دیتے ہو یا تم دونوں مجھے اس بات سے ڈراتے ہو ان رجا کہ میں دوبارہ نکالا جاؤں گا قبر سے وقد خلط القرون من قبلی اس حال میں کہ گزر چکی ہیں صدیاں یعنی من قبلی مجھ سے پہلے سدیاں مجھ سے پہلے یہ گزر چکی ہیں تو ان میں سے کون سا شخص وہ قبر سے دوبارہ نکلا ہے کون دوبارہ لوٹا ہے وَهُمَا اللَّهِ اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے کیونکہ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں وہ ہما استگی اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے وہی یہاں پہ ویسے ویل تو ہلاکت کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پہ اولاد کو وہ ترغیب دینے کے لیے کہ خانہ خراب یا تیرا ستیہ ناس ہو ایسی باتیں نہ کرو آم ان لے آؤ مان لو یہ بات وی لکا وہی تیرا ستیا ناس ہو آم ایمان لے آؤ اور قیامت کا انکار نہ کرو ہماری بات مانو ان نواد اللہ حق کن بے شک اللہ کا وعدہ وہ سچا ہے فیقول تو کہتا ہے وہ بدبخت بدبخ ماہ اساتیر الاولین نہیں ہے یہ دوبارہ اٹھایا جانا اللہ اساتیر الاولین مگر اگلوں کی داستانیں اور اگلوں کے قصے کہانیاں ہیں اللہ اساتیر الاولین مگر اگلوں کے قصے کہانیاں ہیں اساتیر استورا کی جمع ہے اور استورا جوٹی داستان کو کہتے ہیں اولا کلدین حق علیہ ملکولو اور یہ بدبخت اولاد یہ وہ لوگ ہیں حق کا لے ملکولو کہ ثابت ہوا ہے ان پر القولو آذاب کا حکم فی اممن اور ہوں گے یہ فی امن ان امتوں میں قد قدخلت من قبل من الجن و کہ جو گزر چکی ہیں من قبل ان سے پہلے من الجنِ جنات میں سے ول انسی اور انسانوں میں سے یعنی جہنم میں جو لوگ یا جن پر اللہ کا عذاب وہ ثابت ہو چکا ہے تو یہ ان امتوں میں سے ہوں گے ان کانو و بے شک تھے وہ خاسرین نقصان اٹھانے والے اور وہ گھاٹا پانے والے اب قرآن عام قاعدہ ذکر کرتا ہے کہ ماں قبل میں یہ دو طرح کے لوگ گزرے ایک وہ کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک دعائیں کرتے ہیں اور ایک وہ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے اور ماں باپ کی بات کو وہ نہیں مانتے ولی کل درجات و مم اور ہر ایک کے لیے درجات ان درجے ہیں جنتیوں کے لیے جنت میں درجے ہیں اور جہنمیوں کے لیے جہنم میں درجے ہیں اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں مم عاملو ان کاموں سے کہ جو انہوں نے کیے ہیں ان اعمال سے جو انہوں نے کیے ہیں ولیوف اور تاکہ پورا پورا دے بدل پورا پورا دے اللہ انہیں اعمالہم بدلہ ان کے اعمال کا وہم لا دلون اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی وہ نہیں کی جائے گی کیسے زیادتی نہیں کی جائے گی وجہ یہ اور آگے اگلی آیت میں ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنے کی وجہ وہ ذکر کی جاتی ہے اور ان کے جہنم میں جانے کا جو سبب ہے تو وہ ذکر کیا جاتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اور یاد کرو وہ دن کے پیش کیے جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے آخرت کا عل النار آگ پر پیش کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنيا اذهبتم طیباتکم کہ تم لوگوں نے چق لیے تھے اذهبتم اڑا لیے تھے تم لوگوں نے طیباتکم تمہارے مزے تم لوگوں نے اڑا لیے تھے تمہارے مزے فی حیات کمد دنیا تمہاری دنیا کی زندگی میں یعنی جو مزے تم لوگوں نے جو لذتیں حاصل کرنی تھی تو وہ تم لے چکے تم لے چکے تمہارے مزے فی حیات کمد دنیا تمہاری دنیا کی زندگی میں واستمتعتم تم اور تم لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے بہا ان چیزوں کا ان نعمتوں کا واستمتعتم تم اور تم لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے بہا ان چیزوں کا یعنی یہ بھی اسی عطف تفسیر ہے اذہب تم تیبات دنیا وسطمتا تم بہا یہ وسطمتا تم اسی ماقبل کی تفسیر ہے فلیو متجو نہ آزاب الہونی بس آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب الہونی ذلت کا عذاب کس وجہ سے بے ماکن تم تستبرو نہ فل بغیر الحق اس وجہ سے کہ تھے تم تکبر کرنے والے فی الرد زمین میں الحق حق نافرمانی کرنے والے تم نافرمان تھے اور تم اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے تھے انسان بے والد احسانہ اور ہم نے حکم کیا ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کا اٹھایا تھا اسے اس کی ماں نے پیٹ میں قرہن تکلیف کے ساتھ اور جنا تھا اسے تکلیف کے ساتھ اور اس کا گود میں اٹھانا اور اس سے اس کا دودھ چھڑانا یہ تیس مہینے ہیں اور پھر اس انسان کی تربیت کی جاتی ہے حت اذا ادا یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اشدہو ہو اپنی عمر کی مضبوطی کو و بلگا اربعین سنا اور وہ پہنچ جاتا ہے چالیس سال کی عمر کو اعلیٰ تو وہ کہتا ہے رب بھی اے میرے رب اوزعنی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمتوں کا التی وہ نعمتیں کہ جو تو کی ہے تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر و انعام صح اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں وہ نیک عمل کہ جسے تو پسند کرے یہ یعنی تو قبول کرے اور اصلاح کر میرے فائدے کے لیے فی ضروری میری اولاد میں میرے فائدے کے لیے میری اولاد میں اللہ میری اولاد کی اصلاح کر کہ میرے بعد بھی یہ سلسلہ یہ چلتا رہے انی تب تو علیہ کا بے شک میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف اپنے گناہوں سے اور بے شک ہوں میں فرما برداروں میں سے یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں آن ان کی طرف سے احسا ما عملو بہتر وہ عمل کے جو انہوں نے کیا ہے اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کے گناہوں سے اور ہوں گے یہ ان جنتیوں میں وعدہ ہے سچا اللذی وہ کہ جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا والذی قال لی والدی ہے اور وہ شخص کے جو کہتا ہے اپنے والدین سے افف لکما تو ہے تم دونوں پر اتعدانینی کیا تم دونوں میرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہو یا آئے تم دونوں مجھے ڈراتے ہو اس بات سے ان اخرجا کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے اور حال یہ ہے کہ گزر چکی ہے صدیہ من قبلی مجھ سے پہلے تو ان میں سے دوبارہ کون لوٹ کے آیا ہے ہماستی تھا اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے اور وہ کہتے ہیں اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دے یعنی اللہ سے وہ یہ فریاد کرتے ہیں اور اس بدبخ سے کہتے ہیں وہ تیرا خانہ خراب ہو آمین ایمان لے آؤ تیرا ستیہ ناز ہو ایمان لے آؤ جیسے اکثر والدین اپنی اولاد کو یہ کہتے ہیں صرف ایک کام کی تاکید کے لیے اور ترغیب کے لیے ان نواد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ وہ سچا ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں ہے یہ دوبارہ اٹھایا جانا مگر داستانے اگلوں کی اور یہ وہ لوگ ہیں کہ لگ چکا ہے ان پر عذاب کا حکم اور ہوں گے یہ فی عمم ام ان امتوں میں کہ جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے من الجن و ان سی جنات اور انسانوں میں سے یعنی وہ بھی معذب ہوئے تھے یا جہنم میں جا چکے تھے اور یہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے بے شک تھے وہ نقصان اٹھانے والے اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ممع عاملو ان اعمال کا جو انہوں نے کیے ہیں اور تاکہ پورا پورا دے اللہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے کس پر پیش کیے جائیں گے عالنار آگ پر اور ان سے کہا جائے گا اذہب تم طیباتکم کہ تم لوگ اڑا لیے تھے تم نے اور تم لوگوں نے کر لیے تھے طیباتکم تمہارے مزے فی حیاتکم کم تمہاری دنیا کی زندگی میں اور تم لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا اس سے فلیوں میں تو آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جاتا ہے عذاب زلت کا ذلت کا آزاب دیا جاتا ہے اس وجہ سے کے تھے تم تکبر کرنے والے زمین میں نہ حق اور بسب اس کے کے تھے تم اللہ کی نافرمانی کرنے والے واخر داوانہ رب العالمین